آپ کا مدنی چینل اس کی کئی خصوصیات ہیں ان میں یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ کے اس مدنی چینل میں موسیقی نہیں ہے موسیقی حرام ہے میوزک اس میں آپ کو بے پردگی عورت وغیرہ کا معاملہ نہیں ملے گا کیونکہ بہت ساری اس میں برائیاں ہیں خرافات ہیں بدنگاہیوں کا اس میں جو کچھ ہے میں آپ کو کیا عرض کر سکتا ہوں ڈیفینےٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں جب آپ بھی کسی چلیں اگر مجھ سے ایک تعداد ہے کہ اگر مذہبی ذہن مذہبی وضاحت ہے یا آپ کا اس طرح کا کوئی گیٹ اپ نہیں بھی ہے لیکن آپ خود دیکھیں گے کہ جب ایک مذہبی شخص کسی غیر عورت کو دیکھے گا تو آپ کو عجیب فیل ہوگا یار یہ کیسا مولانا غیر عورت کو دیکھتا ہے خالی مولانا کو نہیں اجنبی مرد اور اجنبی عورت کے جو احکام ہیں دیکھنے نہ دیکھنے کے وہ صرف مولانا پر امپلیمنٹ نہیں ہوتے وہ مسلمان پر لاگو پڑتے ہیں کہ اس کو دیکھنا چاہیے مرد اور عورتوں کا آپس میں دیکھنا کرنا تو وہ ٹی وی کے ذریعے زیادہ اس میں خرابیاں پیدا ہونے کے چانسز ہیں جو, جو ٹی وی پر آئے گی وہ جس طرح تیاری کے ساتھ آئے گی وہ اس کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس میں امکانات اور بڑھ جاتے ہیں تو یہ بہت فتنے کے دروازے ہیں بڑے فتنے اس کے اندر اجنبی عورتوں اور ان کی بے پردگیاں پھر موسیقی پھر جو کچھ اللہ گلہ اور تماشے ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں پھر اس میں جس قدر رمضان مبارک کا تقدس پامال کرنے کے جو معاملات ہو سکتے ہیں اس کا تو مطلب بیان ہی کیا ہے ایک عام مسلمان ماہ رمضان میں کوشش کرتا ہے کہ میں دیگر گناہوں سے بچوں جو رمضان کے علاوہ وہ کیا کرتا تھا تو ماہ رمضان میں تو سوچ بنتی ہے گناہوں سے بچنے کی یہ کیا ہو جائے کہ بندہ جو پورے سال میں بعد وہ تباہیاں نہیں آئی ہوتی جو بسا اوقات بعد صورتوں میں ماہر رمضان میں جیسے نائٹ میچ لوگ کھیلتے ہیں پورا رمضان رمضان کے علاوہ بارہ گیارہ مہینے آپ کو کوئی نائٹ میچ نہیں ملیں گے راتوں کو جو کرکٹیں کھیلتے ہیں اور کنڈے کی چوری کی لائٹیں لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی تباہی نہ سونے دیتے ہیں نہ سوتے ہیں حقوق الگ تلف کرتے ہیں اور اس میں کئی ہمور بعد اوقات ناجائز صورت اختیار کر جاتے ہیں اور پورا سال پتا نہیں ہوگا نائٹ میچ ہوگا یہ ماہ رمضان آئے گی اور نائٹ میں شروع ہو جائیں گے وہ پٹے پٹے لگا کر ہمارا ساری پٹا کو وہ ایک کھیل تماشا رات کے شروع ہو جائے گا کئی لوگ جو پورا سال لڈو نہیں کھیلیں گے لوڈو میں لگ جائیں گے شطرنج نہیں کھیلیں گے شطرنج میں لگ جائیں گے کرم بوٹ نہیں کھیلیں گے اس میں لگ جائیں گے پتا نہیں رمضان کی راتیں عجیب ماحول ہو جاتا ہے کہ یعنی جو پورا سال جن کاموں میں یا تو جزوی طور پر مبتلا ہوتے ہیں یا ہوتے ہی نہیں ہیں وہ ماہ رمضان کی تو راتوں کو گویا کہ انہوں نے تفریح فضولیات گنا اور گنا برے انٹرٹینمنٹ کے نام پر انہوں نے گویا کے رات گزارنے کا تہیا کیا ہوا ہوتا ہے اس کمپلیٹلی رونگ یہ بالکل غلط ہے رمضان کی راتیں عبادت کے لیے اور اس کے دن روزے کے لیے اور عبادت کیا ہوتی ہے اب یہ کیا اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا وہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق کی جائے گی تو یہ مدنی چینل ہے آپ کا جو آپ کو گناہوں سے بچا کر پورا سال گناہوں سے بچاتا آپ کا یہ مدنی چینل آپ کو اور ماہر رمضان میں تو یہ ناصلی گناہوں سے بچاتا ہے بلکہ نیکیوں کے مواقع بڑھا دیتا ہے آپ کا مدنی چینل اور اسپیشلی جب مناجات کا وقت آتا ہے دعا کا وقت آتا ہے جب ہزاروں لاکھوں مسلمان افطار کا وقت اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ یہ قبول دعا کا وقت ہے ہماری مغفرت ہو جائے گی بیرہ بیرہ پار ہو جائے گا اس وقت آپ کو مدنی چینل گناوں سے بچا کر بد نکائی سے بچا کر موسیقی سے بچا کر ایڈورٹائزمنٹ سے بچا کر آپ کے سامنے خالی سطح ایک ایسی مناجات افطار اور دعا کا سلسلہ لاتا ہے کہ جسے دیکھ کر لوگ روتے ہیں اور ماشاءاللہ رونے کے رقط بھرے مناظر ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ لوگ خوف خدا سے رو ہو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی یاد میں آنسو رہے ہوتے ہیں تو مدنی چینل مدنی چینل ہے یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور یہ دعوت اسلامی کا ہی اپنا مدنی چینل ہے اس کو دیکھیے اور اس کے دیکھنے کی دعوت جتنی عام کریں گے انشاءاللہ اس کے اندر دین کی اسلام کی اور آپ خدمت کر گزریں گے اللہ نے چاہا تو مدنی چینل یہ مسجد ورو تحریک کا بڑا معاون ہے یہ مسجد سے نکال کر کسی تفریح کے نام پر بد کے نام پر جمع نہیں کرتا مدنی چینل مدنی چینل دیکھنے والا مسجد کا راستہ لیتا ہے یا مسجد جانا ہے اللہ کا گھر آباد کرتا ہے مدنی چینل اللہ تبارک و اطارے اس مدنی چینل کو نظر بس سے بچائے شر اور فطروں سے بچائے اور بس اسے سلامت رکھے